بلحال سوریل کریم آباد یہ ہے کہ ہمارے یہ جو فکا کے ماہ گزرے ہیں کتنے آدمیوں کا فکا چلتا رہا ہے صاحب زیادہ کا چلتا رہے دس سے بھی زیادہ کا چلتا رہا ہے بارہ چودہ کا چلتا رہا ہے دس کے نام سے ہم اس حساب سے فائدہ کریں لیکن یہ جو رومانہ گزرتے کے ساتھ چار باقی رہے گئے باقی کے باقی کتابیں باقی کے مدرسے شارگرد وغیرہ ختم ہو گئے ہیں یہ چار ابھی جو ہمارے پاس چار چاروں فکروں کے امام ہیں یہ تجزیہ اور باطنی اصلاح کے لحاظ سے اور مقامات کے لحاظ سے بھی مجھے مقامات سے لوگ ہیں اور امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے کہا کہ آپ نے تصوف کے موضوع پر کتاب نہیں لکھی ہے تو ان لکھیے میں نے وہ کون سی ہے انہوں نے کہا میں نے کتاب القیو جو ہے وہ لکھی ہے کتاب البیو خرید و فروخت والی کتاب کتاب جس کو خرید و فروخت کے مسئلے بیان ہوئے یہ کی کہ اگر لالمی خرید و فروخت درست نہیں ہے تو اس کی روزی درست نہیں ہے اس کی روزی علام نہیں ہے اس کی روزی علام نہ ہو اس کو الگ کہاں سنتے ہیں اس سے روزی علاج نہیں ہے اس کو وقت کہاں کھلا تو روزی علاج ہوتی ہے خرید و خوف مساحت درست کرنے سے ابھی میں اندرا رہا تھا کہ وہ ادنی نے فون پر پکڑ دیا مجھے اور اس نے برطانیہ سے پھر فون کیا آج سے تو یہ گیارہ سال پہلے یہ دو بھائی کٹھے رہ رہے تھے اس وقت کہتے تھے کہ ہمیں بڑا اتفاق ہے بڑی محبت ہے ہم؟ اور ہم کسی چیز کا حساب نہیں کرتے ہمارا سب کچھ مشترک ہے اور آپ اس مشترک جیسے جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے گھر کو جڑنے کے حالات ہوتے ہیں یہ جو مشترکہ خاندان ہوتے ہیں مشترکہ خاندانوں میں خاص طور سے ایک تو اولاد اور ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے اور ایک تو یہ جی بھائیوں کا گٹھے بل کر رہنا ہوتا ہے یہ بہت مسائل اور اس میں جس وقت عورتوں کو اپنے اختلافات اور اپنی مشکلات کو دور کرنے کا راستہ نہیں بنتا عورت کے اثرات میں ایک پودر پارٹی کا سیل ہے ایک پودر پارٹی کا ایک حصہ ہے سیل کا سر کیسے ہے تو وہ اس میں ایجان پیدا کر کے ضرور ایک کر رہا تھا کہ جب اندر آ رہا تھا تو وہاں کلیبون بازی نے پکڑ لیا برطانیہ سے کلبون تھا یہ دو بھائی تھے آج سے گیارہ سال پہلے آج سے گیارہ سال پہلے اکٹھے رہ رہے تھے کہتے ہیں کہ بالکال کے مشترک ہیں کوئی حساب نہیں ہے ہمیں بڑی محبت ہے بڑا اتفاق ہے اور اس وقت اکٹھا سب کچھ کرتے رہے استفاق خلاف ڈلے ہوئے کہ گیارہ جوڑنے کا خاطر تو یہ کہہ رہے تھے کہ دس سال پہلے جو ہم نے چیزیں خریدی ہوئی ہیں مجھے بھائی نے پیسے بھیجے تھے اس وقت میں نے پرانی چیزیں خریدی تھی اس کو میں اتنے پیسے دوں یا آپ جو اس کی قیمت ہے وہ میں نے کہا تو آپ جس کی پیسے دینا سے آدمی سمجھتے رہے کم مشترک خصوصی طور پر مشترکہ خاندانوں میں ایک تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے کچھ ایک حد تک ہے اس کی بھی سختی نہیں ہے اور اپیل کیا کہ میں ماں باپ کے ساتھ بات کر نہیں کرنا چاہتی اور اس کے پاس وسائل ہیں جدا کر دینے کے اس کے ذمہ لازت واجب ہوتی ہوں کر دیں मिलना चाहे बात और महाभार जब तो, तो भाइयों का कटारे ना होता है ना उसमें वो दिंगारी खबर बर्दाश्त हमने है नहीं दिंगारी खबर बर्दाश्त हमने नहीं हम बदकमानी से बढ़े हुए نہیں تمہارے بارے میں یہ بڑی سوچ رہا یہ بڑا سوچتا یہ بڑا سوچتا یہ بڑا سوچ رہا یہ تکلیف دے رہا ہمارے ساتھی عجیب رسم صاحب انہوں نے ایک لطیفہ سنایا انہوں نے کہا دو مسئلوں کے مان سات تھے اور کیا آپس میں کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے کرنے پڑتے ہیں جگہ کو آباز رکھنے کے لیے تک وہ ایمان کی کچھ جنگل پرا بن جاتا ہے اس میں کام چلتے ہیں تو دونوں بھری صحبان لوگ بلائے کاخت نکالا ان کا مناظرہ کرا مناظرہ کراؤ, کراؤ دونوں, دونوں ان پاس مناظرہ کر ہی نہیں سکتے تھے وہاں سامنے بیٹھے دو. تو ایسے کا سوال کروشی کر اس دکار. اس دکار. اس دکار. اس دکار. باردونوں جس ہے وہ اٹھ کے اور نکاح سے تین ٹک ویجویں الگ ناوڑی یہ بھی ٹھیک کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے میں ایک مسئلہ جو نکاح کے استاجی تاہی تسول آگے تاہی تاہی تاہی تسول میں شہر میں دو جس یہ واسکر کا بات ہمارے میں اماماویدو پڑھر میں بات ہمارے میں میں نماز میں مردو جمعہ سمارہ ایک آگ نکال دو آگا نکالے جبڑا ڈر کیا بات ہوئی اس نے کہا جنہیں کر رہا ہے میں نے کہا پانچ بار پانچ بھی نہ مانتے اس نے کہا کہ پورا پکا مان رہا اب وہ اس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے یا اس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اپ سوچتا؟ آپ سوچتا آپ. نہیں سوچ رہا آپ کے اتنی سوچ ہوئی آپ بندمانی کی سوچ دو گھر میں لے لیتا کسی کی پابندی نہیں ہے یہ جو سائکیٹرک مریض ہوتے ہیں سائکیٹک مریضوں میں ایک شوبھا ہے مریضوں کا افسر سے کمپلسریز نہ افسر صرف کمپلسری بیماری کہتے ہیں آدمی کہتا ہے ڈاکٹر مخدار تو آج کی باتیں کر رہے ہوں گے آدمی ہے تو یہ کہے گا کہ دیکھو میرے خلاف مضبوط نہ گاؤں کا موری نے بچہ چلایا بچہ چلا کر لیا تو جا رہا بدواج میں آپس میں کیا بچہ بچہ کر رہے تھے اور کیا بتا پیسہ چلایا عام طور پر مجوروں کو دماغی ڈاکٹر کے والے کیا جاتا ہے وہ بلاج کر دھوئی دیتے ہے کوئی سلسلے کو سمجھنے والا ہو ہمارے پاس آج ہے تو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دل میں شیتان سابج ڈال رہا آپ فوراً اس پر دھیان کریں گے کہ بس خوشہ شیطان کی طرف سے میرے دل کو خراب کرنے کے لیے سرکار کو خراب کرنے کے لیے ڈالنا ہے میں اس کے خلاف کروں یہ قدر بات ایسے نہیں ہے جان اس کو سمجھ لے اس کو پھر مشکل کر لے تو کرتے ہیں کچھ کرتے اب سلسلے کمپلسری بنا ہو سچ بات میں تو کہہ لینا میں کر رہا ہے اپنی مرضی اور اپنی مرضی کو منانے کے لیے ہمارے پاس آ کر کے کر لیں اور بھائی وہ تو آپ کی برضی ہے میری رائے نہیں کیا مجھ پر اپنی رائے سوچنا چاہتے پر مر کرتے ہیں تو کوئی بات پوچھتا ہے نزدیک اپنی زماری سمجھتے ہوئے پہلے اپنی سوچے کو استعمال کرتے ہیں سمجھ جاتی ہے تو بتا سو شوقے کے آدمی سے پوچھتے ہیں مشورہ تو مانتا اور یہ آپ شادی کے اپنا آدمی سے آپ جا کر پوچھے اس کی مہارت سمجھ اس کو ہے وہ آپ نے بتایا دوسری جب ایسی تو پانی فیملی ہوں جو پانی بمائی اکٹھے میں کر رہے ہوں تو اس میں آ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف سوچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے برائی سوچ رہے ہیں نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں ملائم علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں لوگوں کو لہٰذا کا کھانا دیتے تھے اکٹھے کھانے نہیں دیتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے تو کھانا تو حدیث میں مل کر کھایا جائے تو برکت, جائے تو برکت اور آپ جو ہے تو زیادہ زیادہ کھانا دے رہے ہیں تو ہاں مل کر کچھ کے جذبات کو, کو, کو میں تو کسی کا الگ الگ تشریف تو اسلام اس لیے ہماری کشتی ہے جگہ پاس جب وہ عورتوں کے جذبات گھٹتے ہیں تو یعنی کہ سل میں وہ کودر بارٹی بار بارٹی اس سے حیضان پیدا ہوتا ہے اور ان پر اس طرح کی بیماری کے آس آتے ہیں جو جو واقعی بالا نہیں کر رہی ہوتی ہے جو یہ ہے تو یہ اس کا مانا نہیں ہوتا ایکچوئلی وہ جان آتا ہے جب اس کی بات تو نہ مانا جا رہا ہو یا اس کی رائے سے نہ مانا جا رہا ہو اس میں میں ایک اٹھارہ سال سے برفردار بیگ تھا اور یہ کیسر صاحب اسی کی وجہ سے سلسلے میں داخل ہوئے اس انجینئر کو سلسلے سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اس کے لیے نے بال سے بندوبست کیا اور اس میں دس سال اس نے اچھی اچھا زندگی میں اس سے مجھے خط دیکھا کہ مجھے سلسلے کے ساتھ ملاقت نہ ہوئی اس وجہ سے نہ میں سردی کر سکا نہ شمت کر سکا لہٰذا میں سلسلے سے پار ہوتا کیسر صاحب آئے میں نے کہا یہ آدمی آپ لوگوں کا کارخانہ چھوڑنا چاہتا ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا کارخانہ چھوڑنا چاہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے چونکہ کارخانہ چلاؤ جاتی کارخانہ چلوا رہے ہیں آپ سے یہ بات میں تاکہ کا پانی جو کچھ میں آپ کو پلا رہا ہے اور چندہ جمع کر رہے ہیں بمباری لیے اسرائیل اور امریکہ اس سے جان چھوڑے مہنگائی چھوڑنا چاہتا ہے مہنگا میں ہی نہیں سمجھ پاتی بس سیدھے مہینے کے بعد آدمی اطلاع جی کے میں کارخانہ چھوڑ دوں میں کارخانہ چھوڑنے کے لیے بیٹھ کے ٹھنڈے سے کرنا چاہتا تھا اندر بات چیت اٹھارہ سال میں سے ایک کہ خط کیا ہو میں بھی جواب دے کہ اٹھارہ سال میں آپ کا پہلا تربیت خط آیا شک تو توڑنے کے وقت تربیت کی ایک بات اس میں آ رہی ہے تو میں پولیس بھی ہوں کہ اس وقت آدمی توڑتا ہے تو اطلاع نہیں دیا کرتا دل یہ رکھتا ہے کہ انسانی حرکت کبھی مجھ پر باقی ہے کبھی انسانی شدم میرے ذہن میں آئی اس پر اکی آدمی ہے کسائی کرنے کا انتہا ہو اور اطلاع ہو میں اپنا دل توڑا اطلاع نہیں دیتا ہوں کہ اس سے آج دل خفا ہونے کا امکان ہوتا اور کسی کا دل بھی خفا ہو جائے تو اس کا نقصان آتا ہے کل اللہ کا بکری چوہے بلی کے دل کو نکالیں اس پیسے کاٹیں کم تو دیکھیں اس کے اس پہ سلح لکھاؤں گا اس کے ساتھ آرٹا پیسے رکھے نا اس کے چمبل پیسے بنائے اللہ بنے کا کل پر شادر اسلام کو مارتے وقت دیرا اس, دی. اس کو نے تکلیف دی بو جاتے اس کے پیسے بنتا ہے معاملات کو صاف رکھنا قرب علاج کے لیے بنیادی چیز ہے بہت ذکر اطلاع کر رہے ہوں ذکر میں بہت مزار آ رہا ہو بہت چلانے لگا رہے ہوں اس میں بہت حوص کر رہے ہوں ہماری. اور بہت سارے لڑکی کے آپ کو سل رہے ہوں سبندی ہزار لڑکی سو چلتے سارے اچھل رہے ہوں لیکن آپ کے معاملات صاف نہیں آپ کو کا الگ نہیں ملا ہے یہ حساب سے کو آپ بدل الگ الگ نہیں مل کیا آپ کا معاملہ صفائی معاملہ سفائی بار بار بار بار یہ جو مجھے دیکھ بھون ہے ان دو بھائیوں کے میں نے مشاہدہ کیا تھا میں نے کہا تو بھائی نہ بیوی نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے وادہ درد تھا گرم اور آخر گھر سنخوص کو جاگر گاؤں میں چھوڑ دیا اس نے میں نہیں لے جاتا ہوں میں دوسری کرتنے سے کہا کہ اصل میں یہ جو آپ کا حساب کتاب الگ ہوا ہوا ہے خرچہ آپ کا ہو رہا ہے بھائی کسی ایسے پیٹ کھا رہا ہے بیچ میں آپ پانچ لاکھ پیسہ خالص کر کے اس کو پوری کاروبار بنا کر دیتے ہیں سال کے بعد وہ پانی لال بھی نہیں ہوتا ہے باقی نہیں چلتا ہے تو آج آپ کی بیوی کے ذہن پر اس کا بہت کیوں کہ وہ آپ کے اپنے مستقبل کو اپنے بچپن مستقبل کو سوچ رہی ہے تو اس کی وہ جڑی رات خراب کر دیا دوس چیز کو آپ درست کریں یہ تو معاملات کا مسئلہ ہے میرے پاس ایک نانا میں کا آدمی آ کے چلتے ہیں بیس ہے اور ہم نے چیز گرچتا اس کو دیا ہوا تھا اس اوپتال میں ڈاکٹر لگا ہے ٹریننگ والا تو اس پارٹیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں ٹریننگ والا آدمی لگا ہے اور اس کو ایک کمرہ ایک براہمدے اور ایک میں لیا اس میں اس نے اپنے ماں باپ ہماری بیٹی کو اور بھائی کو ماں باپ بچوں کے ایک کمرہ ایک براہمدہ براہم کچن میں یہ اگر آپ بتائیں ہم کیا کریں اس سلسلہ کوئی تھانہ اور کچہری تو ہوتا نہیں ہے جب آدمی گرفتاری کر کے اس کو پھر پیش کریں اس کا فیصلہ کریں یہ تو کوئی تھر اور کچہری ہے ایک ترغیبی بات ہے ہم ہر ایک آدمی کو اس کے حالات کے مطابق بات عرض کر دیتے ہیں مان لیتا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے نا مانا ہمارا کوئی اس تو اسٹارن کا تو کیا نہیں وہ میں نے کہا کہ یہ اس بچی کے تفصیلی حالات پہ طرف کروں گا تو صحیح آدھار سے بتایا کہا کہ اس صاحب گھر نہیں بھیجتی وہ تو پھر کرنا صاحب کبھی کبھی پٹائی بھی کرتا ہے وہ سستا صاحب نے سمجھا ہوا ہے کہ بہو کی پٹائی کرنا بھی میں رہا پٹائی کرنا میرا بلایا اس کو ڈاکٹر صاحب کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب سر سے بیٹھنے میں آپ سے بات غرض کرتا ہوں کہ حکومت کا معاملہ ہے یہاں تھے باقی پہلے یہ حالات تھے اس کو مکان ہی مل گیا وارڈ میں پورا میڈیکل افسر لگا اس کو مکان مل گیا پھر بھی حالات میں ویسٹ کریں یہاں پر کہ آپ ہی بنگلہ اپنے والدین کو اپنے چھشے بھائی کو دے دیں آپ رہے ہم کے ساتھ اس پچی کو دو کمرے کا رائے کا مکان ہے کمرے کا دو کمرے کا لے کر لے تو وہاں پر رہے اور اس کو خرچہ آپ دے دیے پڑے اس پہ اس کے والدین اتنے ناراض ہوئے میں کبھی تجربہ جواب نہ بات میں آپ کو آگے بتا دوں کہ اگر اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے اس چیز کو تعلق ادا ہی سمجھا کرنا تعلیم سمجھا زیادہ میں کتنے گوں کا بڑی بوڈی کیوں نہ ہوں وہ بڑی جدا ایسی کتنے بڑا گناہوں کا مجبور کیوں نہ جو آپ نے بیٹھ کا ہاتھ ہاتھ دیا ہے وہ تو جائے نہیں اس میں تو میرے گھوم کے بوری ہونا گدام ہو تو ہونا اس میں وہ تو زیادہ نظر نہیں آتا تو کون نہیں ہو رہا اس میں تو آپ کو اعتماد ہوگا نظر آتا تو جہازہ جب آدمی نظر انداز کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کے بقدس کو نقصان نے ایک میں مسئلہ کرانے کے لیے آدمی سے میں نے کہا, کہا کہ آپ دعوت کریں اور ہم بھی آئیں گے اپنے خانے میں رشتے دار میں جب کھانے پر بیٹھے وہ نہیں آ جاتا تو دونوں لوگ سلسلے میں صاف صاحب سے کھا رہا ہے کہ اس طرح کی نظر انداز کرنا اپنے سلسلے کو بجائے اس کے آدمی سے جنا ہو جائے تو اتنا خطرناک نہیں کس آدمی کو گنگار سمجھتے اور یہ تو کے سلسلے کر لیا ہے سلسلے جہت جو اللہ تعالیٰ جہتک ہوتی ہے ہاں باز صفائی معاملہ خیر اس کو اس کے بعد ناراضگی دوسری شادی کرتے ہیں اپنے برابری کے لوگوں کی ایک مت لڑکی تھی ہم غریب خاندان سے اپنی برابری تک کیا اس پر بڑا مقدمہ مقدمہ بننے کے بعد ادال کی طرف سے خاندانوں لڑکی خاندانوں نے خاندانو ہمیں سے رابطہ کیا کہ جو آداب گزرے ہیں ان پر ایک گوائی آپ کی بھی آ سکتی ہے تو آپ بھاری گوئی دے دیں میں نے کہا جی میں آپ کی گوئی دیتا ہوں نہ آپ نے مریض کے دیتا ہوں نہ میں آپ کی گوئی دیتا ہوں نہ مریض لیے میں گوائی حق آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے بھی سر کو گوئی جائے گی اور حق جو ہے تو ہمارے مریض کا ٹیسٹ نہیں آئے گا ہمارا مریض کے ساتھ چلے گا نہ آپ کے ساتھ, کے ساتھ حق کے ساتھ ضرور چلے گا حق کی گوئی ضرورت نہیں حالات ایسے خراب ہوئے پھر کہ آسل جو تو دو کمرے کا مکان لے کر اس کو اس گھر والی کو رکھنا کسی بات کو تو ساری خرابی بسیار سے ہے پالتو بجود لازمی نے آپ لوگوں کو دو سال پہلے کہا تھا لیکن آپ کا مستربہ بہت زیادہ کیا کرنا کیا کرنا ایک دیا معاشرے پروفیسر صاحب کی کتنی شادی کرائی تھی اس کو سال اخبار سے میں نے کھا کے گھر والی پہ لاتا کروں گا آپ کو سائزی ہوئے ہیں تین تو آپ کے گائے کے مکان ایک ناپ رہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب نہیں مانتے کہ ایک مکان اس تو میں نے دیکھا آپ کے صاحب کے پاس نہیں گے جلاس کو تقسیم کر کے حصہ متعین کر کے چھوڑ دا کے حلال حلال گزری کا کیا ہو جائے پتا چلے تو خیر بیٹھ تو دو لوگ, لوگ ہاتھ ہاتھ ملا کر بجلی کاٹ لینا بہت ہو خیر بار کو نہیں مانو سکتا اس بار کو نہیں مانواج کو تقسیم کر کے ہار کیسا چلتی کرائی میں چلو کچھ فرمائن دنوں کہ بعد میں نے کہا کہ آپ لگا کر لیں وادہ صاحب نہیں صاحب ایک لے. سے ایک مکان کرایہ پر لیں وہ جو ہاتھ خراب ہوئے اس گان سے ماشاء اللہ چار سائے چار سائیکل پہ مریض اور تلاسر میں جو ہے تو چھ بچوں کے بعد جو ہے تو گھر والی کی طرح اور مزید سائیکل کے مریضوں کا تلا کر بارہ سال میں سو قدم وکرت کار نہیں ہے آپ نے والے بتا دی آپ, آپ کو گرم کر کے چلاگیا آپ سے لگا کر دوں اور آدمی کام ہو گیا یہ دھوکے میں خود کو ہے جو پلا کرتے ہیں یہ واضح نہیں بتا صبح یا میں دس کرایا کرتا ہوں اس کے باہر جس دن وہ یاد آتا میں کہا کرتا ہوں کہ جو وجہ یہی آجن کو پڑھے پڑھائے بغیر تو سب کے سلسلے کھلا رہے ہیں جیسے ہی خوش فن درسن میں مبتلا ہے اب بعد میں ایک آدمی کو ہمارے ڈاکٹروں صاحب حاجی بشیر صاحب نے خلافت دی حجی بشیر صاحب خلاف سے فنڈتے اور مکھروں نے تو ان کو خواب آیا کہ کہ کو اشارہ ہو رہا ہے خواب اس سے ملے میرے پاس آئے میں نے کہیے راستے ملنے کے لیے آپ آئے ہیں تمہاری طرح سرد ہے کہ پڑھنے. وقت نے پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے ہم کس سے پانی میں ہیں معیار کہاں پر ہیں اور ہم کہاں پر کرنا کیا سیکھنا کیا اس تو پرت میڈیکل کالج کا تھرڈیئر کا ایک ماں اس نے ڈاکل صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا کہیں گیا تھا باغ کے دم ہو گیا ہے اس کو ڈھونڈ سے بجے دیں ڈاکٹر صاحب گھومتے رہے, بھولتا رہے،, بھولتا رہے، دن برکز گئے یہاں پر تو برقی کے درازے پڑے گا پگڑی باندھے ہوئے ڈنڈا لیے ہوئے کوئی کمیز کے بٹن نہیں ہے. میں کب کی ہوئی لکھ کو پکڑا سارے کے شیطان نے اس کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا کہ پہ تو کسی کو پتہ ہی چل رہا جب مساوی لوگ جذبات کے ساتھ پڑے ہوئے جب جب مستقل نے جذباتی شہبادیاں پر انجاؤں کی شادی کی ضرورت ہوگی اور پھر کھانے کی نہیں باقی چیزوں کی معاشرے چیزوں کی ضرورت ہوگی پھر معاشرے اپنے لوگوں کو جگہوں مطلب پر دیکھو دیکھ ہوگا اس وقت پہ اس پر, پر, پر, پر, پر, پر, پر, پر شیطان حملہ کر کے اس کو بڑھائی کے کھڑے تک رہے اور کرائے گا کہ پھر یہ مصوبہ تبدیل وقت آ کے بنا بنائے گا پکڑ کے اس کو لے کر آئے کچھ پڑھا کے نکالا یعنی یہ بات ضروری ہے کو میں یہ میڈیکل کالج کیا وہاں سے بار نے کھا کے کال میں بہت قابل ہے اور بہت ہے اور اس نے پڑھنا چھوڑ دیا دن رات تبدیلی میں کرتا ہے پڑھائی چھوڑ ہے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے میں نے کہا اس کو آپ خدائیں میں تھوڑی سفار کرتا ہوں لائبر میں نے کہا دیکھے پر خدا ماشاء اللہ آپ جگہ پر ہیں آپ دن کام کرتے ہیں پڑھائی نہیں کرتے ہیں انسان پہلے نظامات ہو رہے ہیں اور آپ ولیجی وقت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ولیجی ورک کر کے دن رات شام میں لگ جائیں گے اور دس سال بعد آٹھ سال بعد دس سال بعد ڈاکٹروں کا جمع ہو اور اس میں گیا تو یہ لڑائی والے نیورو سرجن کو اور نیورو فزیشن کو اور اس کو کھڑے کر کارڈیل سرجن کو کھڑے کر کے دین کرائیں گے جنہوں نے کہ چلا بھی نہیں لگایا وہ اور تیری زندگی کی وقت کی تجھے کوئی پوچھے گے اقتصاد ہاں کی بات اس کے گزرا کے آٹھ سال بعد ڈاکٹروں کا جوڑ ہم سارے گئے بیٹھے ہوئے ہی میں آگے بیٹھا وہ آگے بیٹھے ہوئے تھا میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور انہوں سرجن کو ایک نیورو سرجن کو کھڑے کر کے بیان کیا جو جن کی باتیں دھیان کرتی پٹان کر رہے تھے کہ آگے بیٹھے سے نے پیچھے مڑ کر دیکھا میری طرف دیکھا دس سال پہلے جو بات کی ہوئی تھی آج امیزور پرستان میں اس کے دل میں چارہ دنوں سو دو بجے دیکھ کر دی. اللہ میں جو طالب علم محنت میں کرتا ہوں مجھے تو فضر ہے میڈم مجھے زبان پتہ کہ سلسلے کو بڑی چیز ہے نوکری محنت لگتی ہے سلسلہ محنت اقل چاہتا ہے محنت چاہتا ہے یہ تو کوئی ایسی فضل چیز تو ہے نہیں جس کے لیے فہم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محنت چاہتی ہے نہیں کر سکتا آپ سے کیا چاہیے ادھر بات کا ایک ساتھی جو ہے تو اس کو میں نہیں کیا سر آتا جاتا رہا چاہے بتایا کہ میں اسلحہ چاہتا ہوں دس بھی طالب تالاب میں اور میں آپ کافی باتوں سے لکھی ہوئی ہیں تو ساری باتیں میں نے پڑھتا کر میں نے کہا کہ اس ہفتے آپ کے اندر خیال رہے ہیں باتوں کن کی باتیں کر رہے ہیں وہ خلاف ہوں ایسا ایسے فضول جو مو تعتر نہیں اور غیر تمدارانہ شخصیت بناتا ہے پر خدا رات کی عمر میں جو لڑکا کھیل کود کر رہا ہو اور کر رہا ہو اس کی نفسیات نارمل ہوتی ہے اس بات کا سوچ رہا آپ پوچھیں, سوچ نہیں یہ ہفتے میں جاگر تین بناؤ اور ہفتہ جو آپ بھی چیل بول کے اس کے مجاگر کروں سناؤ آپ کہ اس کو تربیت اور رفتار پڑے جاتے یہ بات صحیح بات یاد رہی یہ آپ کو سنا دیں جی بری بات ہمارے سلسلے میں ایک اور اس میں نے کہا کہ ہماری انگلینڈ سے رشتے دار آئی تو ان کو میں فلاف کرتا ہوں چاہیے آگے ملنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ لیکن دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے تو کسی گھر پہ برتن برتن دھو کر مکمل کر کے کام نکلے بالوں کو اس کے کپڑوں کا اس کے جو آگے چرم سورج کا کیا بات ہے کہ خام نبی نے نکال دیا ہے پاکستان کو بھیج دیا ہے برطانیہ سے میں وہاں پہ بزرگ سے ان سے بیس ہوئی تھی ان کی افات ہو گئی تفریح اس کے ہاتھ میں خیر بھیا آیا ہو میں تو دیکھیں میرے لیے تو آپ بیٹھے بھی طرح میں بات آپ کو من سے اس سلسلے نے آپ کو یہ سکھایا کہ بلا بن کر فری رہو نہیں رہا بلا اور پھر کے سلسلے سے کوئی رائش کی بات سیکھ لیا پھر بات سیکھی کھاؤ نا کیا آپ ہر باکس فوٹوکنا آدھو فوٹوکنا سیکھی جپڑے نہ سوچی ٹفن بہت زیادہ تو سمجھ کے ہیں اس کے فیم سے پیدا کرو کہ آپ کی بات کو سمجھے کرزار کیا ہوا ہے اس طرح نے آپ کے خان صاحب نے نالان کر دیا جانا نالا بہن جب پہنچے آپ کو گھر سے نکال دیا تین بچوں کی ماں ہوتے ہوئے کہا کہ دعا بھی کرتے ہیں آپ یہ کچھ پڑھے پڑھائے اور آپ واپس آئیں پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا جو ڈپریشن ہوا ہے اس کو ڈپریشن ہوا ہے ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس نے جو چولہا جلانے کا کام کیا ساری عمر اور اپنے پیشے کو نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کو ڈپریشن ہوا ہوا اب ریک جو ہے تو ملازمت کرنی ہے اس کے پاس روزی نہیں ہے ریک ملازمت کرنی ہے کہ اس کے اندر اس کے ڈپریشن کا علاج ہے ٹریٹمنٹ ہے اب یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ عام دو مقصد میں نے پوچھے تھے ہمارے کو رہا کہ پاکستان نے مجھ سے جواب نہیں دیتا کسی بہت زمیندار مقصد جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے ایک کتاب سے میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب مسجد کا کتاب کرنے کے لیے اس پر جو زیادیاں ہوئی ہیں جو لوگ جاتیاں کر رہے ہیں ان کو بیان کرے گا کہ فارثل ہو جائے گا ٹریٹمنٹ دوستوں فکرات کی دنیا میں چائے سمجھا صاح کے مجھے نہیں آخر ہے کہ مختلف جو بات کرنا ٹھیک ہے اور ایک اس کا اعلان کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ آخری پردے کی حد جو ہے وہ باندھ کان گردن چھپی ہوئی ہو یہاں تک تک پل کے ساتھ عورت جو ہے یہ مختلف کام کر سکتی ہے یہ آخری یاد ہے اور ہم جو ایس کے ہوتے ہیں کہ جو غلط فرق ہے تو غیر مقد ہوتے ہیں کوئی مطلب کو کوئی مدد نہیں تو کوئی شخصیت کے دو شخصیت پر لوگ ہوتے ہیں پروز رات کو قطر کرتے ہیں ستھا یہ تو نمبر میں نے اپنی حوصلہ نہیں کیا ہوا ہے اب ایک جہاں جس شریعت کی دنیا کو آپ سوچ رہے ہیں اس سے اوپر گئے تخمیر کی دنیا ہے ای؟ تخمیر کی دنیا ہے اور ہاں لگ گئے مطلب لوگ بھی ہوتے ہیں لگے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ جانے کے بعد وہاں ملازمت کرے گی خیر گئی اس نے واپس اللہ نے کیا کہ واپسی کے ہوئے خامن باپ اس کو بلا کر لے گیا وہاں جا کے اس نے کہا میں نوکری کرنا چاہتا ہوں خاون سے ہے تو کچھ نے کچھ مرکز سے جمع جانے آنے والا بزرگ تھا اس نے کہا میں اپنے مسئلے پوچھوں گا اپنے لما سے مسئلے پوچھوں نے کہا کہ آپ کو تو روزی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم کام پر جانا چاہتے اس کا کام پر جانا جائز نہیں ہے خیر میں تو جب لیٹا ڈاکٹر صاحب کہا کہ تم خبر کھڑے ہوا ماں مضبوط ہوگا بس ماں نوکری جانتے ہو اللہ نے رکھی کہ گھر آباد ہوا اس کی بیماری دفعہ ہوئی اور ہزاروں روپے انتقاد کی مد میں ہمیں آئے کتنے وبا میں تقسیم کیے اس کی مدد میں تربیت سر میں شبت ہے اس میں صرف مطلب ہڑتال کی بات تھی میں تو عقائد عبادات معاملات معاشرت سارے پہلوؤں کو لے کر اس کی اپنے آپ کو دوسروں کو چلاتے ہوئے صحیح رہنمائی کو زندگی بنتی ہے سر پیسی ایسی بات نہیں ہوتی اس لیے ہمارا خطرہ نہیں سبق پوری اخبار میں دور کریں گے اخبار بھی دور کریں گے وہ میرے بار ذکر تار کا وہ ہے تو رانی تو نہیں ہے پوری زندگی ہے پوری زندگی ہے اس کو درست کرنا ہے بیٹھے ہوئے ہمارا چار بھجن لگائے ہوئے ساتھ میں نے کہا سکے گئے تو اس نے کہا سو اس جات میں کم لوگ شیو ڈیوٹی میں الگ سے اور شام کو پریکٹس کریے فٹ ہوتا ہوں دن کوئی ڈیوٹی لی ہوئی ایسے پھرتا پھراتا ہوں ماشاء ما اللہ روزے چلے بنا تو خدا تو الگ آ سکتا گشت اور تقریر بنا خدا تو الگ پہ سکتا گشت اور تقریر پر تو الگ ہے رہنا چاہتا ہے اور چلے اور چار کہاں ہوتا ہے اس میں سارے غم دور ہو کر آدمی گورنمنٹ کر کے جاتے ہیں اس نے کہا کہ یہ دین کا غم تو ختم ہو جاتا ہے دن کا غم ہوتا نہیں ہے تو آج بھی نہیں غم ہوتا ہے ختم دین کا غم ہے نہیں سال میں ہو گیا بےحم زیادہ دو کام اس کے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں ایک کھانا اور ایک سونا تو بڑے اچھے اس پر دو تبھی آپ لوگ یہ بارے دوسری یہ تو جا کر کہتے ہیں اس لیے آپ جان کیے کا تشکیل تھی میرے خاص اس زمانے میں اس پابندی نہیں تھی کہ آریک کو ساتھ چلا ہے گاندھی ایک آدمی چاہیں اچھے علمی چکر سورج اور اس کا بیٹا ساتھ بنایا تھا ہمارے علاقے کی ہے نیک ڈرنگ گزارا دوسرا ڈرنگ گزارا تیسرے گھر کا میں واپس جا رہا ہوں کہوں گی جی میں بیمار ہو جاتا تھا میری بیماری بڑھ جاتی میں اللہ کے بدل سے دماغ کے بدلتے میری بیماری ٹھیک ہو جاتے کی اس ٹیسٹ بچی نہیں جاتا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ پہلے آرام کرنے کے لیے آتے تھے فیزیکل مینٹل کے لیے آتے تھے تو میں تو فیزیکل میں کام لیتا ہوں میں نے ڈالا ہے کام پر نا نا نا. کام پر ڈالنے سے ان کی بیماری پڑی میں آرام کرنے کے لیے اچھے ویسے مشکل کی رات ایک بڑے ایک بڑی اچھی صحت ہے اچھے مسکروں کے اچھے کپڑے پہنے میں ہاتھ بیٹھا ہے مارے والے صاحب آپ کے ساتھ ضرورت ہے ایک دم لگایا دوسرے دن میں گا سمجھ جاتا ہوں جی میں بلڈ کا مریض ہوں میرا بلڈر کے بھائی جاتا تھا میں جمع نکل تھا میں اچھی صبح نہیں میں ہم نارمل بلڈ پرشر والے بھائی کے میں کام رہتا ہوں میں یہاں گورنمنٹوں کے بہت سی بات ہے اربوں کی چلائی میں کیا بڑھتا میں سونے کھانے کے لیے آپ نے ایک تو میں ڈھائی گھنٹے تالیم چلا کے بچنا کھولوں یہ تو تبدیل خوشی اور بتائیے کہ صبح نکلو دور تک کرتے رہو پھر پھرو سیر کرو بد نظرین کو دیکھ کراؤ اور کچھ بیچ میں بات بھی کر دی اور پھر تقریر کر لو پھر پھرو پھر اور یہ تبدیلی اس میں ڈائی کر جم کرتا نہیں ڈائی گھنٹے میں صبح پھر آؤں گا اس کے بعد پھر, پھر دوڑ کھاتے ہو نہیں آتے ہو کھانا کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو سوتے ہو بڑی شکایت کرتے ہیں انہوں نے ہوتے ہیں انہوں نے کارگزاری سنی انہوں نے کہا کہ باہر بندوں کی جماعتوں جیسے پر گئے کی جماعت کارگزاری تو خیر کیا بات کر رہے تھے جی ہل کی ڈوٹی لی ہوئی ہے تاکہ ہی جہاں جہاں اس میں حالات حالان کا پتے ہی جو مزدور مسال ہوئی ہے تو جن کو بیچ مریضوں کو دیکھنا ہے اس میں تھکنا ہے میں درخلا گیا اس میں کافی ڈاکٹر رشید صاحب تو میں اپنے اپنے کھان کے مشورے نے مجھے بٹھائے رکھا کر مجھے مشکل میں آپ کو کھانا دیا میرے ساتھ کھائیں گے چھوڑ کر ہی میں آپ کو گھر پر آؤں گا گاڑی ہمارے پاس نہیں تو اس میں نے آپ کو بٹھایا رکھا, رکھا میں نے کہا جی میں تو پر بہت خوش ہوا ہوں کیا آپ نے میرے نمبر پر مجھے نمبر دیکھا ہر غریب آدمی بھاگتا ہوں کہا بات کی کہ میں آگے ہوں اپنے کوئی میڈیکل سائز اور پروفیشنل سب کا مار کر جاتے اور سیکھا گاج تھا میں یہاں پر بارہ بجے دو کو بھی چھوٹتے ہیں میں نے اپنے سے نہیں لگائے ہوئے جب مریض ختم ہوں گے تب کچھ ان کا قائب ختم ہوتے اور اس آدمی والا نے یہ دیا کہ ہوئے اور ارفات سے تو آپ کو درد پاتے ہوئے گاڑی نے ٹکر ماری اور اس کی شادت اور جس پولیس والے نے اٹھایا ہے وہ پولیس والے کو ٹکر لگی اور ٹکر لگا کر کا یہ آدمی سائیکل نہیں گر گیا اور جب سیکل زمین اٹھا تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں رہا ہے میرے پس کو تم نے پکڑ لیا اس میں ٹکر ماری اور سیکلس اٹھانے کے لیے گیا کافی ضرور پرواز کی اور جن سے میں نے فوٹو کے لایا ہوں ان ہاتھوں سے خوش ہوا کر جنہیں دنوں میں سجنازہ ہو رہا تھا ارن شریف نے ادھر صاحب اور سجنازی کے پڑھا رہا میں اس شخص وہ بھی روئے ہم لوگوں بھی روئے ہیں ڈیوٹیوں کو صحیح کرنے والے یہ خاص اور یا پتا ہے تجھے خالی ذکر بل مل جائے اور ذکر صرف ذکر ہوتی شو تینے کس موقع میں سر سے بنیاد کا کہا ہے باقی اب میں صحیح بھی خبر ہے سارے ہندہ بھی کو حق دوس کرتا ہے تو دیو جا خبر مستقر سپوری ہوئی اکلا اکلا زین کی مستقر بھی گوشتہ کولم دکوں پتی بجا ملکو جا غم ہے زین ملہ کاملہ کا پتائی کرتا ہوں میں یہ پتائی نہیں کرتا ہوں کیا غم بچوں کو ٹھیک ہے